بقائر الحديث هذه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار دلال. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم یہ سوره سبا کی چند آیات ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَأَنَّهَا رُجْفَةٌ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَسُدَّكُمْ أَيَسُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ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 مرسل نئی وَكَذَّبَ الَّذِينَ ندیر قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا بلبو مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فق كَانَ نقیر قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدًا أَنْ تَكُومُوا لِلَّهِ مَثْنَعَ وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاهِبِكُمْ مِنْ جِنَّةً إِنْهُ إِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ قل ما فعلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقدف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد اللہ کی حمد و ثناء کے بعد یہ درس و دروس اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد وحید یاد رہے کیونکہ شیطان ہمارا اضلی دشمن ہے اور اس کا سب سے پہلا وار انسان کے بھولنے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا اور اگر یاد دہانی اس قدر ضروری نہ ہوتی تو صحاب رضوان اللہ علی مجمعین جیسے مخلصین کے لیے اتنا بڑا قرآن نازل نہ ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے لیے ہر رمضان میں قرآن کا دورہ نہ کرایا جاتا یہاں تک کہ آخری رمضان میں دو دفعہ جبرایل علیہ السلاۃ وسلام نے آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا قرآن مجید ہمارا رہنما ہے ہمیں وہ شمع دی گئی ہے جو اندھیروں میں اجالا کرتی ہے جو ہی ہم اس سے اپنا تعلق کمزور کرتے ہیں ہم پھسلنا اور بھٹکنا شروع کر دیتے ہیں اور بدنسیب ہی ہے اس شخص کی جس کا قرآن سے تعلق بھی ہو مگر وہ قرآن کے فہم سے آ ہو وہ قرآن کو توتے کی طرح پڑھتا ہو وہ تو بہت بڑا بدنسیب ہے اور سنت سے آزاد ہو کر قرآن کو اپنے تقبر کی وجہ سے اپنی عقل کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے قرآن کے ساتھ اللہ نے قرآن کا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ و وسلم جس نے ایک بھرپور عملی زندگی کا نمونہ ہمارے لئے چھوڑا جس میں کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے زندگی کے اندر جو ہمیں پیش آنے والا ہو اور اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی طرف سے رہنمائی نہ ملے اللہ کی عبادت میں سب سے کامل ترین اللہ کے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا دین بھی کامل اور اکمل ہے اور قیامت تک کے لیے آخری دین قرار دیا گیا ہے تو یہ یاد دہانی کی مجالس اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بار بار اپنے سبق کو یاد کریں اپنے آپ کو خود چابق لگائیں اور اپنی صفائی کریں پھر اس دنگ کو اتارتے رہیں آخر یہ بندوبست اسی لیے تو کیا گیا ہے مساجد ہمارا مرکز ہے یہ وہ مراکز ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے اور یہ مراکز ایسی جگہ ہے کہ جو ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھتا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ صبح ہے کہ بزات علیہم آیات اللہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے سنائی جاتی ہیں کالو محضا رجول یا ابدو آبا یہ نتیجہ یہ خط کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے حقیقت میں صرف اور صرف ہمارے آبا کی تزلیل ہے ہمارے آبا سے ایک راستہ چلا آ رہا ہے یہ اللہ کی بات کرتا ہے اور دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ بہت کم ہوئے آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالی کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کے لیے اقوال اور اعمال بھی کرتے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف بلاتے ہوئے اس کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے آبا کے طریقوں کو چھوڑ دیں آج بھی وہی ہے یہ کوئی نہ بدلنے والا معاملہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت ایک جیسی ہے جاہلیت کی فطرت ایک ہے اور اسلام کی فطرت ایک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ قصہ مختصر کہ یہ تمہیں تمہارے آبا سے برکشتہ کرنا چاہتا ہے گویا کہ دوسرے لفظوں میں باپ کی قبر پر جوتیاں لگانے والی بات کہ ہم اپنے آبا کو سب کو گمراہ کریں اور گمراہ کہیں اسی لیے موسا علیہ السلاۃ وسلام سے چبھتا ہوا سوال کیا تھا فرعون فما بال القرون الاولى اگر تو یہ بات کر رہا تو سنا پہلوں کا حکم کیا ہے کہ اگر موسا کہیں گے علیہ سلاۃ اسلام کے پہلے گمراہ تھے تو میں چیخوں گا اور کہوں گا او تمہارے بڑوں کو گمراہ کہہ دیا اگر وہ کہیں گے وہ ہدایت پر تھے تو ہم کہیں گے ہم تو بڑوں کے راستے تھا موسا علیہ سلاۃ اسلام نے حکمت برا جواب دیا اللہ کی وحی کی رہنمائی میں کہ علم ربی فی کتاب لا دل ربی ولا و ان کا علم میرے رب کے ہاں موجود اور محفوظ ہے وہ نہ کبھی غلطی خوردہ ہوتا ہے نہ کبھی بھولتا کیونکہ یہاں پر اس سے زیادہ اہم موضوع زیر بحث تھا یہ گویا بحث کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا گیا وہ کیا تھا کہ فرعون ربوبیت کا دعوے دار تھا اور موسا علیہ اللاط اسلام اس کی ربوبیت کا رد رب کر رہے تھے اس موضوع سے نکلنے کے لیے قد بحثی کرتے ہوئے اس نے بات کو دوسری طرف لے جانا چاہا تو آج ہم دعوت کے میدان میں ہم کتاب کے میدان میں نہیں ہیں جو کتاب کے میدان میں ان کے لیے اسلام کے مقرر کردہ آداب ہیں کتاب کے میدان کے ہم دعوت کے میدان میں ہمارے لیے دعوت کے آداب ہیں ہمیں الجھنا نہیں ہے غیر ضروری بات میں اکثر آج الجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ طالبان نے یہ ظلم کر دیا وہ ظلم کر دیا ان سے سب سے پہلے کس طرح بات کرنی ان آیات میں آئے گی بات کو یہاں سے لمبا نہیں کرنا چاہتا تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں خلاصہ یہ وکال یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے جو یہ شخص پیش کر رہا ہے ماض اللہ فر اللہ وقال للحق لما جاءهم اللہ فرح کی لم جا ان ہاگا اللہ اور ظالموں نے حق کو ہمیشہ یہ کہا جب ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ جادو کیوں کہتے تھے اس لیے کہ اس حق کی طرف لپکنے والے معاشرے میں وہ لوگ ہوتے تھے جنہیں اس حق کے لیے سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی کمزور لوگ بڑے لوگوں کو تو قیمت کم ادا کرنی پڑتی ہے کمزوروں کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی وہ قیمت کا ادا کرنا پھر پہاڑ کی طرح جم جانا اور کوئلوں کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر عہد عہد کہتے ہوئے یہ کہنا کہ ولح اگر مجھے معلوم ہو کوئی اور کلمہ اس سے زیادہ تمہیں غصے میں لا سکتا ہے تو میں رب الجلال ملک رام کی کدریائی کے لیے وہ کلمہ منہ سے نکالوں یہ جب وہ دیکھتے تو تھرا جاتے اسے کذب کہنے کی ضرورت ان کے اندر فرد ہو جاتی پھر شہر کہتے کہ یہ تو جادو ہے اور کیا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا جادو کے ساتھ آخر کار یہ ایک پہلے ہی پسا ہوا غلام تھا اسے کیا سوجھی کہ اپنی زندگی کو اجین بنا رہے یہ سمیہ ایک عورت ہو کر جس کی اندام نہانی میں نیزہ مار کر اسے ہلاک کیا جاتا ہے اور وہ ایمان پر جان دیتی ہے یاسر عمار کا باپ وہ بھی اسی طرح جان دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ سہرم مبین کہتے یا کلم کولا جادو اور کچھ نہیں وما من من قتب وما ارسلنا من اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں کوئی کتب آپ سے پہلے نہیں لی اور نہ ہم نے ان کی طرف کو ڈرانے والا بھیجا اس سے مراد عرب قوم ہے عرب قوم کے پاس تقریباً چار سو سال سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا اس سے پہلے وہ دین ابراہیمی اور توحید پر تھے اور چار سو سال پہلے عمر بن لوہئی عرب کا بادشاہ وہ خبیص انسان تھا جو سب سے پہلے بت لایا اور اس نے بتوں کی پوجا کا رواج جاری کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ احادی سے صہیا گواہ ہے ایک کو دیکھا جہنم کے اندر کہ اپنی انتڑیاں جو اس کی نکلی پڑی ہیں ان کے محور کے گرد یہ گھوم رہا ہے یہ اس کے لیے سزا کی بدترین سزا یہ بد نصیب انسان یہاں پر شپ لایا اس کے بعد بھی توہید کا آوازہ لگتا رہا اکا دکا وہ لوگ ہوتے وارکا بن نوفل ہیں اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زید بن امر بن نفیل ہیں اور اور کئی وقت بن نوفل ہیں یہ لوگ حق کی گواہیاں دیتے تھے حج کے میدانوں میں اور بہت سے وہ ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں حتیہ کہ ایک گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زید بن عمر بن رفیل کی ملاقات ہوئی یعنی دونوں اکٹھے ہوئے تو اس گھاٹی میں کھانا جو چنا گیا اس میں دو شخص تھے ابھی اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی تیئس سال عمر تھی آپ کی مبارک عمر کہ دو شخص تھے جنہوں جن نے بتوں کا زبیحہ نہیں کھایا وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن عمر تھے یہ وہ شخص ہے جس کے جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی یہ خوش نصیب بیت اللہ میں آتا اور کہتا اللہ مجھے معلوم ہو کہ میں تیری بابط کس طرح کروں تو میں وہی طریقہ اختیار کروں تو یہ لوگ ہو گزرے اور اللہ کی بات اٹھتی رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کزب اللہ دین امن قبل و ماں بالا مَا گوم فقر رسولی فقی فقان نقیس <نَقِير> اس سے پہلے بھی امت تقدیب کر چکی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم آپ کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور اس قوم کو بھی ہلایا جا رہا ہے کہا وہ جو پہلے ہو گزرے ان کے تم دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے قوتوں میں دانائی میں زندگی کے مزے لوٹنے میں اور زبردست قسم کے اقتدار میں آد و سمود ایسے لمب لک نصلحاف البلاس اللہ نے ان جیسے دوبارہ شہروں میں پیدا نہیں کیے ملکوں میں پیدا نہیں کیے امریکہ بھی ان جیسا نہیں آج بڑے سے وسائل ہیں ان کے پاس مگر آج انسان بہت کمزور بڑا ٹھگنا اور بڑا ہی ہر اعتبار سے اس انسان کی نسبت, نسبت کم تر ہے جو پہلے تھے جن کا قد آدم علیہ السلاط وسلام کا قد آپ کو پتہ ہے ساٹھ ہاتھ تھا جو تیس فٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے اور پھر قد آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے اور اسی طرح قوت زندگی کے مزے لوٹنے کی وہ بھی کم ہوتی چلی گئی تو میں جو میرا اشار ہے یہ دسواں حصہ بھی اس قوت کو نہیں پہنچے فقر زبو رسلی انہوں نے میرے رسل کو جھٹلایا تھا فقی فقان نکیر پھر میرا جو عذاب ان پر برسا اور میرا ڈراوا آیا اور میری سزا آئی وہ کیسی عبرت ناک تھی اور میری قوتوں پر کیسا بڑا ثبوت تھی میرے جلال پر میری کبریائی پر میری ہر اعتبار سے قدرت اور احاطے پر کل کہہ دے ان کم باہدہ یہ بہت بڑی بات یہ سورہ صبح کے آخر میں جو بات کہی گئی آج بھی ہمارے لیے یہ زندگی کا ایک سنہری قول ہونا چاہیے کل کہہ دیا محمد اے اللہ کو ماننے والوں سارے مشرقین مکہ اللہ کو مانتے تھے اے اللہ کو ماننے والوں میں تمہیں صرف ایک چیز کا واقع کرتا ہوں کوئی اور بات نہ میری سنو میری ایک بات سن دو وہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ بمانا تم اللہ کے لیے ذہنن پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کر لے کر کے اللہ کے لیے بلکل خاص ہو جاؤ للہ انتقوم و فرادا دو دو کھڑے ہو جاؤ اور اکیلا اکیلا کھڑا ہو جائے سمت اتفک پھر اللہ کے لیے خالص ہو کر اگر اللہ اگر اللہ کو مانتے ہو تو تدبر و تفکر سے کام دو بہتے چلے نہ جاؤ گرا رہنے کوئی نہیں بہت چلے نہ جو جذبات میں جذبات میں آدمی ہلاک ہوتا ہے دوست یار ہم ایک دوسرے کی پیٹھ تھوںکتی ہے ہماری حاضری یہ بیٹھے ہیں اپنے زائد ہے یہ عبد الرحمان سارے ہمارے ساتھ جب ہم غلطی پر ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس سے بچائے آمین کیونکہ اہل ایمان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہوتی ہیں اس میں سب سے بڑا ہمارا ہمدرد وہ ہے جو ادب و احترام کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہمارے کان میں کہہ دے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے آپ سمجھ جائیے وہ ہمارا ہمدرد ہے وہ یہ نشہ توڑتا ہے جماعت کا جماعت کا نشہ خواب ہو جماعت کا کوئی نام رکھا ہو یا نہ بہت بڑا نشہ ہے جو نشہ توڑنے کا طریقہ ہے خورا دا اکیلے دو دو اور اکیلے اکیلے دو دو اس لیے کہا علماء نے کہا دو سے جب تین ہوتی ہے تو بعض اوقات بعد میں کھپ پڑ جاتی ہے دو آدمی جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہو وہ جب کٹھے بیٹھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ یار یہ ملک میں جو اس وقت اتنا بڑا مارک آؤٹ کھڑا ہوا ہے دونوں اسلام کے دعوے دار ہیں اور بڑے بڑے اس وقت توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے یہ جواب دے رہے ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں یہ فتنا ہے مسلمانوں کی جنگ ہے ایک نے تو یہ کہا کہ اگر بے نظیر کو اللہ جنت دے دے بھائی ہمارے اقبال سے جاتی کیا تکلیف ہے معذ اللہ سو اللہ یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ سیراؤن کو اللہ دے دے جنت تو ہمارے قلے سے جاتی ہے الیہ اِنَّا اناج <رَاجِعُود> یہ لوگ ہیں جو غلط فہمی میں مبتلا کرنے والے تو اب ہم دو دو کھڑے ہو جائیں اور اکیلا اکیلا اللہ کے ساتھ اکیلا ہو کر کیونکہ آ ہم نے دیکھا لوگ مر رہے ہیں ہمارے دوست ہمارا بھائی یہ ظفر اقبال کس کو والدہ پیاری نہیں ہوتی اور ان کی ابا جی کا ساتھ بڑھاتے میں لے لی اللہ نے کام کر رہی تھی اپنا بالکل ٹھیک ٹھاک تھی وقت آ گیا گری اور پھر واپس نہیں آئی سب دیکھتے رہے وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی آنکھیں بھی نہ کھول سکیں ہم نے جانا ہے سب نے بوڑھا ہونا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تاریخ اس پر گواہ کے سارے لوگ بوڑھے نہیں ہوا کرتے تو اکیلے اکیلے ہو کر سوچے اللہ والی بات کون ہے تھوڑا اتنا ہی سوچنے دونوں اللہ کے دعوے دار ٹھیک پر ایمان لانے کے اثرات موجود ہیں کون اس ایمان کا عملی ثبوت دے رہا ہے کون اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کر گڑ ہے کون اللہ کی مسجدوں کی رونق ہے کون ہے جو اللہ کے لیے بغیر کسی اجرت کے کام کر رہا ہے کس نے اپنی زندگی میں اپنی دنیا ان دنیا داروں کے مطابق اندھیری کر لی اپنے آپ کو خوار کر لیا جو وقت کا شہزادہ تھا جس کے پاس دنیا کی دولت بھی تھی حسن اور جوانی بھی تھا جس کے پاس دنیا کی تعلیم بھی تھی اور اس کی پوری فیملی سعودی عرب جیسے امیر ملک میں بالکل چھائی ہوئی تھی کاروبار پر اس نے اپنے آپ کو در بدر کیا, کیا کمایا کچھ اس نے اجرت نہیں کبھی امت سے دیتا ہوا دکھائی دیا اوپر والا ہاتھ تھا پہلا کہتے ہیں ایجنٹ تھا محمد بن عبد البہاب رحم اللہ معاذ اللہ جس نے ترکی کی خلافت کو گرانے میں انگریز کی یاری کی وفاداری میں ایک نئی تحریک شروع کی تو ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے ساری زندگی کیا لیا اس دعوت سے کوئی اجرت نہیں اس کے پاس کوئی اجرت کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کیا ساری زندگی اس نے کبھی آرام کیا وہ بابا ہو گیا تھا اور دست دیتا تھا اور لوگوں کو روانہ کرتا تھا توحید سکھانے کے لیے پوری دنیا پر اسے گالیاں دی جاتی تھی اس کا نام گالی بن گیا تھا اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ نے اسے ذریعہ بنایا کہ ہندوستان تک میں وہ روشنی کی کرنے پہنچی اور بت پرستی قبر پرستی کا جنازہ اٹھ گیا سعودی عرب میں آج آپ کو کوئی قبر نہ ملے گی حالانکہ وہ بالکل گر چکے بادشاہ سبق بھول گیا عوام کے اندر اس سبق کو ابھی بھی یاد رکھنے والے بہت ہیں علماء کے اندر بھی بہت ہیں کوئی ایک قبر پوجی جانے والی نہ ملے گی آپ کے گلے میں تعویذ بے ساختہ آپ کے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا توڑ کر کہے گا کل پاکستانی مشرق ہاں ہاں بالکل توڑ دے گا آپ نے ٹیکسی لیے ٹیکسی ڈرائیور کو کہتے ہیں مجھے لے جاؤ وہاں چشمے سے پانی پینا ہے وہ آپ کو واضح سنا دے گا کہے گا اس چشمے کے اندر شفا نہیں ہے شفا اللہ کے پاس ہے تو پھر آپ کہیں گے نہیں ہم دوائی کے طور پر استعمال کر رہے پھر وہ چپ ہو گئے ایک ڈرائیور کے علم کا یہ حال ہے جو نمازی پرہیزگار ہو میں اور زاہد صاحب مدینہ میں گئے رات کے وقت عشاء کے وقت ایسی سخت گرم ہوا تھی پہلی دفعہ مدینہ میں گرمی دیکھی کہ تھپیڑے تھے ہوا کے ہمارے منہ سے یہ نکل گیا کہ یہ بہت سخت گرم موسم ہے اس نے کہا یہ مدینہ ہے یہ اللہ کے رسول کا مدینہ ہے ہم اس پہ رہتے ہم خوش نصیب ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے موسم ہیں وہ بدلتے ہیں یہ اللہ کی کبریائی اور عظمت کا ثبوت ہے ہم تو تقریباً رونے کے قریب ہو گئے اتنا اس شخص نے ہمیں درس دیا کہ کیا یہاں کا کوئی عالم درس دے گا توہین ان لوگوں کے اندر اس ایجنٹ نے لوگوں کے اندر یوں داخل کی یہ ہوتے ہیں کفار کے ایجنٹ ظالم تمہیں گالی بکنا بھی نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی کہ مو سے وہ بات نکالتے ہو کہ اللہ کے ہاں اپنی پکڑ کے لیے تمام دروازے کھول لیتے تو اس ان کے چاہے ہوئے پہلے ایجنٹ نے ہمیں عقیدے سے ہم کنار کیا بت توڑ دیے اسلامی حکومت تک قیام ہوا جبکہ یہ جہاد کے جھنڈے سے کھڑا نہیں ہوا تھا یہ کھڑا ہوا تھا توحید باری تا آلہ کے جھنڈے سے اور اس کے بعد اس توحید کا لازمہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے اور اس توحید کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے عبداللہ بہل پوری رحیم اللہ رحمت الواسیہ جن کا بیٹا آج سبق بھول چکا ہے اور کہتا ہے عدالت کو جب اس کا ڈوگر وکیل جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے فورم پر تو وہ یہ ساتھ لکما دیتا ہے کہ اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو ہائی کورٹ میں انصاف لینے کے لیے نہ آتے ان راج ہو اسلامی ریاست کی راہ بیان کر رہے ہیں اسلامی خلافت کیا ہے اور تمہاری جمہوری ریاست کیا ہے اسلامی سیاست کی راہ اسلامی جمہوریت کی طرح جو تم اسلامی جمہوریت کیا ہو آفیت کی راہ نہیں ہے بہت کٹن ہے بہت خطر ہے جان لیوا ہے صبر آزما ہے لیکن ہے یقینی کیونکہ جہاز کی راہ ہے جب پہنچائے گی ہاں دیر سے ہی پہنچائے پہنچائے گی ٹکرانے پر جمہوریت کی طرح لٹکائے ترخائے گی نہیں اسلامی تاریخ دیکھ لے اسلام جب بھی آیا ہے کفر کو پچھاڑ کر آتا ہے یہ نہیں کہ کفر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کے ساتھ آئے اس کے آنے کا انداز قرآن بیان کرتا ہے جا الحق وضاحت الباطن ان الباطلا قانا ظہو کہ اسی لیے جمہوریت خا اسلامی ہی ہو جس کو تم اسلام نہیں کہتے ہو اسلام نہیں لا سکتی اگر جمہوریت اپنی بے بتی میں کبھی اسلام لائے بھی تو کفر کے ہاتھوں سمجھوتا کر کے لائے گی تاکہ کفر کے لیے کاروائی کا موقع رہے اور وہ جا الحق وضاح کل باطل ہاتھ کایا باطل مٹ گیا والی بات نہ بنے گی اور اسلام جا الحق وضاح کل باطل کے اندر سے نہیں آتا وہ باطل بلکہ رہتا ہی نہیں ختم کر کے آتا ہے پاکستان کب سے اسلامی بنا ہے قرارداد مقاصد کو پاس ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے لیکن چونکہ درمیان میں جمہوریت کا ہاتھ رہا ہے اس لیے آج تک پاکستان میں اسلام کے پاؤں نہیں لگے اسلام کبھی نہیں آتا جب تک کفر کو پچھار نہ دے کفر پر چڑھ نہ جائے کفر کو مخل نہ دے کہ پھر اٹھنے کی طاقت نہ رکھے اور یہ جمہوریت کے تاج کبھی نہیں ہو سکتا اسلامی ریاست ہی ایسا کر سکتی ہے مولانا یہ سید مورودی کو لکھ رہے ہیں مولانا اسلامی سیاست کیا چیز ہے اسلام لانے کی اسلامی کوشش جو بھٹو اور ایوب جیسے کفر کے آئینوں سے آزاد ہو کر اسلام لانے کی نیت سے کی جائے مولانا اسلام میں کوئی کوشش غیر اسلامی نہیں جو اسلام کے لیے کی جائے اور اسلام پر منتج ہو یعنی کسی طریقے سے بھی انقلاب لے آؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے اسلام آنا چاہیے یہ ذہن کا بگاڑ ہے یہ جمہوریت کا اثر ہے کہ آئین ایوب اور بھٹو بنائے اور ہم اسلامی بن کر ان آئنوں آئین کی پابندی کرتے رہے اسلام کفر کے آئینوں کے دماغ توڑنے سکھاتا ہے نہ کہ ان کی پابندی کرتا ہے قرآن کہتا ہے بل نقذ بالحقی الل باطل بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں فید مغ وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے فضا ہوا ظاہر پھر باطل جاتا ہے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھنا ہوگا جمہوریت کو چھوڑ کر ان کی سیاست و تدبر کو اپنانا ہوگا ان جیسے کارنامے انجام دینے ہوں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ شاء یقیناً کامیابی ہوگی اور اگر ہم اپنے اسلاف کو چھوڑ کر کفر کے نظام جمہوریت کے پیچھے پڑے رہیں گے تو خاصیت دنیا وال آخرا والا ہمارا انجام ہوگا ان کے بہت سے اقتباسات نے اکٹھے کیے چھاپنے کا ارادہ رکھتے ہیں تین چھوٹے دو وارکار رسالوں میں انشاءاللہ قابل قدر ہوگا تو تم میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں آج ہم بھی یہ کریں کیونکہ ہم میڈیا سے بہت متاثر ہوتے ہیں چوتھے دن الٹے سیدھے سوالات لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے سکون توڑ دیے انہوں نے بچوں کی تعلیم بند کر دی اور رات تو ایک نئی بات سنی انہوں نے نوجوان لڑکیوں کی لسٹیں تیار کر لی تاکہ انہیں اپنے گھروں میں آباد کریں گے اعوذ اوزل ظالم ظالم و تمہارا کردار بدکاری کے ساتھ شراب نوشی کے ساتھ بچوں کو قتل کرنے کے ساتھ بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنے کے ساتھ رقم ہے تم ان کو کہتے ہو جن سے عوام پر ایک بھی ظلم ہمیں ثابت نہیں ہو سکا اور مومن کبھی امام پر ظلم نہیں کرتا آئیے ایکان آپ کو دیتا ہے اسی آیت کے طرح جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہوتا پر بہتان لگایا گیا ایک صحابی گھر میں آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا تو پیچھے رہ جائے اور صفوان کے ساتھ آئے میں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ تو صفوان کے ساتھ اور صفوان تیرے ساتھ بدکاری کرے گا میں ام مومنی کے بارے میں یہ گمان کروں نہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے پگڑی والے داڑھی والے نمازیں پڑھنے والے تحجد پڑھنے والے ہر روز اپنے لڑکے نوجوان خوبصورت اللہ کے راستے میں مروانے والے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانے والے اپنے بچوں کو آپات کرانے والے اپنے بچوں کے گوشت کو تھیلوں میں ڈال کر ان کے جنازے پڑھنے والے اپنی لڑکیوں کو ڈھائی ہزار کو اللہ کے راستے میں مرتے ہوئے دیکھ کر صبر کر گھونس بھرنے والے یہ لوگ سمے اور تم کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب مومنوں نے ان کے بارے میں بہتان سنے مومن اپنے بارے میں سوچتے اور اچھا گمان اپنے بارے میں کرتے تو ان کے بارے میں اس سے اچھا گمان کرتے وقال اور کہتے یہ تو سر بہتان ہے کیونکہ جو انہوں نے کیا ہم نہیں کر پائے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے بے شک جہاد دعوت میں بھی جہاد ہے مگر قتال والا جہاد چوٹی کا جہاد ہے ضرورت السلام الاسلام ہے اگر آج یہ لڑنا بند کر دے اللہ نہ کرے کبھی نہ ایسا ہو کہ یہ زیر ہو جائیں تو جو ابن تعمیر نے آج سے آٹھ سو سال پہلے کہا تھا تبھی تو ابن تیمیہ کی ایف آئی آر کاٹ دی تھی شام والوں نے کہ ابن تیمیہ ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ اس نے جو کہا عالم ربانی نے قرآن کی بصیرت کی وجہ سے وہ آج بھی اسی طرح کیونکہ کفر کا مزاج ایک ہے اور اسلام کا مزاج ایک ہے اس نے کہا تھا کہ اگر یہ شکست خوردہ ہو گئے مصر والے اور دمشق والے تو تمہارا دنیا میں بہت خراب حال ہوگا اگر یہ دیوار ٹوٹ گئی تو ولہ یہ درس نہ ہو سکے گا گمان یہی ہے عالم الغیب اللہ یہ جو ہم سے غافل ہوئے تو یہ جو ہے خوشی کے ساتھ غافل نہیں ہوئے ان کو اس قدر اس وقت خوف ہے اور اس وقت ان پر اتنی دہشت تاریخ ہے کلمہ پڑھ کے کلمے سے ان کی وجہ سے کیا خوب ایک عورت نے لکھا ہے مضمون نوائے وقت میں غالباً وہ مضمون میرے پاس ہے بڑا خوبصورت لکھتی ہے کہتی ہے کہ ایک وقت تھا ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اندر کچھ تھا یا نہیں سارے لوگوں کے لیے تو نعرہ توحید کا نعرہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ دنیا خیموں میں پڑی ہے مہاجر بنی ہوئی ہے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں جانور بھی وہاں بنے رہ گئے کھیتیاں پکی کی پکی رہ گئی اور سب سامان وہی رہ گیا سرد علاقے کے گرم میں آ گرم علاقے کے سرد میں آ لوگ بھٹکتے رہے اور لوگوں کے ساتھ برا حال ہوا اس وقت کیا تھا بہانہ کہ کلمہ جو ہے توحید اس کا جھنڈا بلند کرنا ہے آج کہتی اس کلیمے کو مٹانے کے لیے لوگ اسی حال میں ہمیں نظر آ رہے ہیں آج یہ کلم کوئی بلان کرنا چاہتا تھا اور ان کو پسو پڑ گئے اس کلمے کی آواز نے ان کو دہلا دیا یہ کانپ اٹھے یہ تھرا گئے امریکہ نے دیکھا کہ یہ تو اسلام کی سلطنت کی طرف عروج ہے اس انداز کا اور کہیں سلطنتیں اسلام قائم ہو گئی ایک چھوٹے سے دو گز زمین پر بھی قائم ہو گئی تو وہ اسلام کی قوت سے ان اسلام سے مرتد ہونے والوں سے کئی گنا زیادہ واقع کیونکہ ان سے اللہ نے جو انہیں معلوم تھا وہ بھی چھین لیا ذالک کبھی ان نہو یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے تھے تم کا ایمان لا کر ایمان کے مطابق عمل نہ کیا کفر کیا فرو بیا اللہ کلو تو مالک نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اب کافر کو تو جس میں خیر ہے سمجھ آ سکتی ہے ان سے اللہ نے سمجھ کا مادہ بھی چھین لیا اللہ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے حامر اور پھر یہ غور کرو مسنا و فرادہ دو دو اور ایک ایک ہو جاؤ کبھی اللہ کے ساتھ اکیلے ہو کر باتیں کرو اور سوچو کہ دونوں میں سے کون معیاری انسان ہے کون اللہ والا ثابت ہوتا ہے وہ اللہ والے کہلانے کے زیادہ حق ہے یا یہ اللہ والے کہلانے کے زیادہ حقدار ہے سم متفق پھر دو دو کھڑے ہو جاؤ تاکہ مشورہ بھی ہو جائے پھر تدبر و تفکر سے کام کرو وہ نعمت کا استعمال کرو جو تمہیں انسان بنا کر اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا کی ہے وَمَا اور پھر غور کرو ما صاحب وما صاحب کم علی الحمیہ اس وقت زبان تھرا گئی وہ فرا رہا سمتفق کرو ماں صاحب تمہارے صاحب محمد کو, کو کوئی جنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جنونی نہیں ہے کیونکہ چونکہ وحشی کہا جا رہا نا وحشی جنونی ہوتا اور کون آخر ان کے لیے بہترین تخلص جو اختیار کیا گیا وہ یہ کہ واحشی ہے یہ بے عقل لوگ ہیں جاہل ہیں وحشی ہیں ان کو کچھ عقل نہیں ہے عورت کی عزت ہے نہ مرد کی عزت ہے تو مجنون کہا ان لوگوں کو ان ہوا اللہ نذیر یہ تو صرف ڈرانے والا ہے تم کو لقم تمہارے وقت بین یدی عذاب شدید شدید عذاب سے پہلے پہلے شدید عذاب آیا ہی چاہتا ہے کیونکہ پوری اسمبلی نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ اس کو امن قائم کرنے کے لیے صوفی محمد کو شریعت کا نظام جاری کرنے کی اجازت دے رہے گویا کہ وہاں امن قائم کرنے کے لیے شریعت کے نظام کی بات ان تک پہنچ گئی اور اس بات کو انہوں نے مان لیا کہ وہاں شریعت کا نظام چلا کر امن قائم کیا جائے معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا اللہ رب العزت کی ہر گواہی سبق کی کہ ہمارے ہاں شریعت کا اور عدل کا نظام نہیں ہے یہ کافی ہے ان کے مجرم اپنے آپ کو خود ثابت کرنے کے لیے اور اگر ان میں اللہ کا کوئی خوف ہو توبہ کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں وہ نہ ہو کہ اللہ کے عذاب کا دہانہ کھول دیا جائے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سچے مطمئین کی سچے ہونے کی ایک نشانی کل ما سال تم من اجر میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا کوئی بتائے کہ کبھی فضل اللہ نے ایف مولوی نے ایف ایم ریڈیو پر تبلیغ کرنے کی اجرت نہیں ہو کوئی بتایا کہ صوفی محمد کیا اجرت لیتا تھا جیل میں اجرت ملتی تھی اسے یا جیل میں ٹوٹا پھوٹا ایک کمرہ اور گندا مندا کھانا ملتا تھا یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گیا اور سیدھا نکل کر ہاسپٹل میں گیا یہ اجرت نے لیا کرتے ہیں اللہ والے اللہ والوں کی اجرت کس پر ہوتی ہے فرمایا ما سالتكم من اجر فهو لكم کہ تمہیں اجر مجھے دینے کی مصیبت پڑی ہو ان اجر الا على الله میری اجرت تو اللہ پر ہے وہ علی كل شيء شهید اور وہ ہر شے پر گواہ تم میرے اوپر جو بہتان لگا رہے ہو ایک ایک بہتان جو آج یہ لگا رہے ہیں جھوٹے ان سب وہ ثبت ہو رہا ہے اور قیامت کے دن جس نے توبہ نہ کی ان بہتانوں میں وہ اپنی بے بیوقوفی اور غفلت کی وجہ سے بھی ہوا تو اسے جواب دینا نہ پڑ جائے اور وہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاں وہ دھر لیا جائے یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے کل کہہ دے ان ربی یکل ہافت اللّام الہیوب میرا رب جو علام الحیوب ہے تمام غیبوں کا بہت جاننے والا ہے اس کا قانون یہ ہے کہ ان ربی یکل بالحق کہ وہ حق کو دے مارتا ہے باطل پر اس کا بھیجا نکالتا ہے ید مگر یہ, یہ اہل حق ہے یہ ایک اور نشانی ہے اہل حق ہونے کی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے پشاور میں انہوں نے کہا کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر بغیر حجاب کے نہ آئے کوئی ڈاکٹر شرٹ پہنا آئے وہاں پر اس وقت لوگوں نے جا کر خود دیکھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لڑی ڈاکٹر حجاب پہن رہی ہیں اور سب لوگوں نے پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی پینٹ شرٹ چھوڑ کر شلوار قمیض پہنی اب کہہ دو کہ ان کا خوف اتنا ہے تو باہر میں گئی تمہاری حکومت تمہارا خوف کدھر گیا حکومت تمہارے پاس ہے خوف ان کا چلتا یہی ہے ہم حق کو باطل پردے مارتے ہیں اس کا بھیجا نکال دے رہا مٹھی بس اللہ والوں کی ہے تمہارے دلوں میں تاریخی ہے تم یہ نہیں کر سکتے کہ سب کو حکم دو کہ صبح بے پردہ ہو کر کے دیکھ لو اگر ہمت ہے اتنا روب الحمدللہ یہ ان کی رٹ فیل ہو گئی رب الجلال والاکرام کی رٹ کامیاب ہے اور اللہ کی رٹ کو کون فیل کر سکتا ہے معاذ اللہ رفی اللہ وہ علام الغیوب ہے وہ وقت کب آئے گا جب اسلامی حکومت کا قیام ہوگا یہ وہ عالم الغیب جانتا ہے حامد صاحب نے جو یہاں پر بیٹھے ایک بات کی ظفر صاحب کی والدہ کے جنازے پر تو وہ بات مجھے ان کی وقتی طور پر بہت بری معلوم ہوئی انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ سواد کی جنگ لمبی ہو جائے کیسی یہ بات کر رہے ہیں برکت سے خالی یک دم دوسری انہوں نے بات کی تو یہ میرے استاد تھے اور میں ان کا شاگرد تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ لمبی ہوگی تو ہماری مزید اصلاح ہو جائے گی ابھی شاید ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ ہمیں اسلامی خلافت عنایت ہو پہلے بھی لمبی ہونے کی وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی چلی آ رہی ہے اور یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے صبح اللہ مجددی کو اپنا امیر المومنین بنا دیا تھا جبکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا وہ مشرک تھا ایک آج وہ وقت آیا کہ سواق کے اندر قبروں کی پوجا کا رد شروع ہو گیا غیر اللہ کی نظر و نیاب کا غیر اللہ کے چڑھاموں کا پہلے ہم ڈرتے تھے ہم تھے توحید والے مگر ہم ڈرتے تھے کہ مجاہدین بھاگ جائیں گے اور یہاں کے مولوی پھر انہیں جو ہے وہ پٹیاں پڑھا کر ہم سے چھین لیں گے اب اللہ نے وہ ڈر بھی اتار دیا ہمارا معلوم ہوا کہ ہم مختلف تھے انشاءاللہ اگر ہم دوگلے ہوتے تو دوگلوں کا انجام یہ نہیں ہوتا کہ اللہ انہیں دیر تک دنیا میں اپنا جھنڈا اٹھائے رکھنے کی توفیقت آپ فرمائے کالا نے کہا مفسرین نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ جھوٹے نبی کو یہ کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ دنیا کے اندر دعوت پھیلائے اس کی دعوت آدھی دنیا کو گھیر لے اور دنیا کی اصلاح اس طرح کرے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہ ہو اور ایک کافر بھی سو بڑے آدمی لکھے تو جو معیار مقرر کرے وہ چاہے بھی کہ عیسائی علیہ السلاط وسلام کو چونکہ عیسائی تھا سب سے پہلا نمبر دے مگر اس نے کہا کہ جو میں نے معیار مقرر کیا تھا اس پر محمد کے علاوہ کوئی پورا نہیں اترتا تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے یہ ان مجاہدین کی صداقت ہے کہ اگر یہ دو ہوتے اور جو ان کے انہوں نے توحید کے ناطے سے بھی اختا کی ہیں سرکی آباز باتیں بداعتی باتیں وہ بھی جو ان سے سرزد ہوئی ہیں اگر وہ جان بوجھ کر دو راستے چلنے والے ہوتے تو قرآن نے یہ کہہ دیا تھا باد, مشرق سچ بچ اور جہاد کا بھی جھنڈا اخاڑ کتاب بھی کرے دنیا دنیا میں بھی اسے دلیل کر دوں گا اور قیامت کے دن شدید عذاب کے حوالے کروں گا کبھی ان کی بات یہاں تک نہ پہنچتی کہ آج ان کی حیبت سے بلاد کانپ رہے ہیں آج پوری دنیا میں سب سے بڑا موضوع یہ بن چکے ہیں یہی تو سب سے بڑی توحید کی دعوت کی کامیابی ہے فریقان جب دعوت کو اٹھانے والے مخلص ہوا کرتے ہیں تو پوری قوم میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے دوسری سب کہانیاں مٹ جاتی ہیں یہ سچا ہے نہیں جھوٹا نہیں یہ نبی ہے نہیں یہ شاعر ہے نہیں یہ بالکل صحیح کہتا ہے نہیں یہ تو کسی سن کر سب کچھ بنا رہا ہے یہ انکریب مٹ جائے گا اور ایسا مٹے گا کہ اس کے نام و نشان نہیں ہوگا نہیں اس کے ساتھی تو روز بڑھتے چلے جاتے ہیں ہر روز ان کے منہ سے اعتراف آتا ہے کہ ہم ختم نہ کر سکے بلکہ جتنی ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی انہی کے اپنے دانشور کہتے ہیں کہ تم نے غلطی سے انہیں اور بڑھا لیا تم تو بڑھاتے چلے جاتے ہو اب جو ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ کیوں نہ ہو اللہ کی قرآن میں بیان کردہ حقیقتیں کبھی بدلا بھی کرتی ہیں اللہ کی باتیں ہو کر رہتی ہیں قرآن حاکم ہے اور قرآن کی سب باتیں کیوں نہ ہوں گی آج بھی زمانہ گواہی دیتا ہے تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ حق پر ہے حق پر نہ ہوتے تو مالک نے مٹا دیتا وہ آفس محمۃ اللہ کو جدید ڈھونڈے کدھر ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا چراغ لے کر ڈھونڈتے پھرے وہ جو مشرق بھی تھے اور جہاد بھی کرتے تھے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا وہ اس طرح سے نیست و نابود ہوگئے کہ جیسے کبھی دنیا پہ آئے بھی نہ تھے اور یہ اتنے استفت والے ہو گئے کہ دلوں کے امین المومن بنے ہوئے ہیں ان کا نیا بیان آتا ہے لڑکے تڑپ تڑپ جاتے ہیں دس دس دفعہ ان کے بیان کو پڑھتے ہیں یہ ان کی شخصیت کی عزت نہیں ہے یہ اللہ کی عزت ہے اور ان کی شخصیت کو عزت اس کی وجہ سے ملی یہ عزت جو مجاہدین کی آج اللہ نے اہل ایمان کے دل میں قائم کی ہے یہ منافقین کے خاتمے کی ان اللہ تعالی بہت بڑی خوشخبری ہے تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا جس کا بوجھ تم پر پڑا ہو اور تم پریشانی میں ہو کبھی ان مجاہدین نے کجرت مانگی کبھی ان کے ڈبے تم نے دیکھے کبھی بھی نہیں کل حق کہہ دو کہ میرا رب جو ہے حق کو دے مارتا ہے باطل پر پر اللہ وہ غائبوں کو جاننے والا ہے کہ کب یہ کام تمام ہوگا کل جا الحق کہہ دو حق آ اور اگر آ گیا تو وما بدی الباطل ومایو عید باطل کے لیے نہ شروع ہونا ہے پھر نہ باطل کے لیے لوٹنا ہے کیونکہ جب حق آ گیا تو باطل کہاں رہے گا باطل کی جو مقدر ہے وہ مٹنا ہے امام بخاری اور امام مسلم جو احادیث لائے اس کا ملخص یہ بیان کیا علماء نے کہ باطل کے لیے پھر نہ ریاست ہے نہ عزت ہے اور باطل کے لیے نہ ہی وجود ہے اس کا وجود بھی مچ جائے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود سب کچھ کرنے کے یہ دھوکہ دینے والے اور دھوکے میں ڈالنے والے علماء سو کو ترکی بتر کی جواب دینے والے نوجوان ہیں جو ان کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی بات نہیں ہوتی پھر اللہ فرماتا ہے پل ان دللتو ان نما کہہ دے کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو یہ گمراہی مجھے ہی گھیرے گی نا تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر میں ہدایت پر ہوں فبیما ربی تو وہ میرے رب کی وحی کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی میرا کوئی کمال نہیں ہے ان نہ ان قریب یہ بہت ڈرا مارنے والی بات ہے وہ سننے والا اور قریب ہے کہ تم اسی طرح سے سوچ لو کہ اگر کہیں میں ہدایت پر ہوا تو تمہارا بنے گا کیا یہ حق پر ہوئے سوات والے تو ان کا کیا بنے گا تم نے تو یقین کر لیا یہ بات پر ہے اگر حق پر ہوئے کاش کیا مخاطب تو دیکھے از فضو فلا فوتا کہ جب یہ ڈرا مارے جائیں گے محشر کے دن اور پھر انہیں کوئی ملجا نہ ملے گا کوئی ٹھکانہ نہ ملے گا وہ اخیزو میں مکان قریب اور قریب صحیح اچک لیے جائیں گے ادھر قبروں سے اٹھیں گے ادھر اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا اور یہ پکڑے ہوئے ہوں گے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ اسی کا تو یہ کفر اور انکار کرتے تھے من قبل اس سے پہلے دنیا کی زندگانی میں مَكَانِ مِن بَعِيد اب یہ کہتے ہیں ایمان لائے اللہ واپس بھیج دے اب اتنی دور سے یہ تیر ٹکانے پر کب جائے گا اب تو بہت دور کی باتیں ہیں اور بہت ہی وہ باتیں کہ رجمم بالغیب غیب ہیں فرما بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا ہوں اور ان کے درمیان اور جو یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کہیں ایمان لے آئے ان کے درمیان اللہ تعالی آڑ حائل کر دے گا کما کو جس ٹرین سے پہلے بہت سے جتھوں کے ساتھ ہو چکا من قد انم قانو فی شکتی مرید یہ تھے شک میں اور ریب میں مبتلا تھے یاد رکھیے کہ شک اور ریب یہ اہل ایمان میں نہیں ہوتا ان نمل منون مومن صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ملم یار تابو پھر کبھی شک کا شکار نہ ہو میرے بھائیو یہ شک کی کیفیت میڈیا کی خبافتوں کی وجہ سے یہ ہماری اپنی کارستانی ہے ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں آپ چوبیس گھنٹے میں سے دیکھ لیں اور اخبار کتنا پڑھتے ہیں اور ٹی وی کتنا دیکھتے ہیں اور بحث وہ تو ہمیں بڑی پسند وہ تو ابھی بیٹھیں گے عشاء کی آزانیں ہوں گی عشاء کے بعد بیٹھیں گے صبح کی اذان کا ڈر ہوگا اور بات ختم نہیں ہوگی اپنے اپنے تجزیے دانشوروں کے تجزیے ہمیں قرآن اور اس کی روشنی سے اتنا دور لے جائیں گے کہ اس کی محتاجی بس ایک مقدس عقیدے کی طرح ہوگی حقیقت نہیں رہے گی اہم ایمان حقیقت قرآن کی محتاجی محسوس کرتے وہ جب پریشان ہوتے ہیں تو قرآن کی طرف لپکتے ہیں ان کی پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ مداوع قرآن کو بناتا ہے اے اللہ میرے ہم اور ہم کا مداوع قرآن کو کر دے یہ دعائیں حاجت نہیں ہے ہمیں یہ دعائیں حاجت پڑھتے ہیں اور جب قرآن سمجھ نہ آئے تو روتے ہیں کہ ضرور کوئی گناہ سرد ہو گیا ہے جو آج مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا میری مشکل کا حل قرآن میں نہیں ہو رہا اس کے لیے سفر کرتے ہیں علماء ربانی جین کے پاس جاتے ہیں جن کو لوگ ایجنٹ کہتے ہیں تو میں بس اسی پر بخ کرتا ہوں کہ پہلے ایجنٹ نے ہمیں دعوت کے طریق, کار اور عقیدے سے ہم کنار کیا دوسرا جس کو ایجنٹ کہتے ہیں اسامہ بل لادن اس نے ہمارے خالی ہاتھوں میں گند تھما دی اور عبداللہ اعظم رحمہ حل رحمتن واسیہ اور سلّمہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے ہم اور تیسرا ایجنٹ جسے کہہ رہے ہیں وہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان میں ببانگ بانگے دوہل میڈیا پر پوری دنیا کے اندر جمہوریت کو کفر اس طرح سے کہا جس طرح کفر کہنے کا حق تھا ان کی عدالتوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو بت خانہ کہا جو آج تک ادھار تھا امت پر کہنا جس نے ادھار ادا کر دیا کہتے ہیں اسے نرمی کرنی چاہیے تھی میں عرض کرتا ہوں کہ اسے اس کے علاوہ موقع کوئی حاصل نہیں تھا اسے پتہ تھا کہ مجھے جو کچھ دیا گیا یہ ڈرامہ ہے کبھی یہ شریعت کو اپنے ہاتھ سے شریعت کے دشمن نافذ ہونے دے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ڈاکٹر نہ ہو وہ کویک ہو اتائی ہو لوگوں کی دانوں کے ساتھ کھیلتا ہو لمبا چوڑا مال بناتا ہو وہ ہمارے ڈاکٹر میجر صاحب کا کلینک کہے میں خود سیٹ کرواتا ہوں اور ان کو بڑے نام کے ساتھ وہاں اپنے گاؤں میں بلاتا ہوں یقیناً اس میں کوئی کاروائی ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہی ہوتا تو ان کا ڈسپینسر آ کر بھرتی ہو جاتا اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے نکلے ہوئے اپنی قیادت جمائے ہوئے یہ متقبرین جو اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم عمالان مانتے ہوتے تو کائنات کے رب نے جس کا اسلام پوری دنیا پر ان کے جسموں پر قائم ہے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور کہا میں یہ چاہتا ہوں یہ اور یہ کرو پھر اس کا انکار جرتن ان میں جرت اتبہ کے انہیں رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے اس رسول کا دین قائم اپنے ہاتھوں سے کرنے دیں گے یہ اسے اس پتا تھا اس نے آخری مولک کا جی بھر کے فائدہ اٹھایا اللہ خیر دے آمین اور جو اختہ اس سے ہوئی اللہ اس پر اس کی پکڑ نہ کرے آمین اسے آمی. معاف کر دے عام اللہ ہمیں کہے سننے آس بات پر ایمان لانے اور اسی پر جمے رہنے اور اسی پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین کوئی آمی. آمی. سوال سمجھ میں سمجھانے کے لیے جی بھائی کا ہو تو پوچھ سکتا قریب آ جائے مجھے سمجھ نہیں ہے کیا ہوا جی کہتے ہیں کہ عزت خان کو بھی مار دیا مسلم خان کو بھی مار دیا اور پرسوں مارا تھا سوفی محمد کو کل زندہ ہو گئے تھے وہ رحمان ملک کا بیان آیا آج کہ تم بھی محمد مرا نہیں ہے پکڑا نہیں گیا اس کو پکڑا تھا آج وہ چھوٹ گیا یعنی خبر جھوٹی تھی یہ میڈیا کے دھوکے اور اگر یہ سارے بھی مر جائے تو اللہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اکیلا چاہتی اگر وہ حق پر ہیں تو نہ اسلام مرنے کے لیے آیا ہے نہ اسے کوئی مار سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور قوم کو اٹھا دے گا ایک کے مرنے کے بعد اللہ سو دے گا ان سے بھی کبھی دے گا ان سے بھی شاندار دے گا اللہ انہیں محفوظ رکھے انشاءاللہ یہ جھوٹی خبریں یہ دل توڑنے کے لیے ہمیں پہنچائی جاتی جیسے ابو عمر بغدادی قید ہو گئے تھے پھر دس دن کے بعد پتہ چلا کہ قید نہیں ہوئے اس سے پہلے بھی قید کیے تھے پھر پتہ چلا قید نہیں ہوئی اس تک عربی مجاہد کا کرتے تھے جنہیں شہادت اللہ نے آخر دے دی کہ ویسے تو میں کاغذوں میں دو چار سال ہوئے شہید ہو چکا ہوں ابھی ویسے الحمدللہ للہ آفر کا بہت زیادہ منتظر ہوں تو آخر اللہ نے شہادت دے دی تو یہ کچھ کر رہے کیا اہل ایمان صرف ان کے زندہ رہنے کی وجہ سے ایمان پر جمے ہوئے جو اس پر جمے ہوئے ہیں تو ان کو تو ابو بکر نے یہ کہہ دیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ من کانا منکم یعبد محمدن جو کوئی بھی محمد کی عبادت تم میں سے کرتا تھا ان محمدن کٹ مار تو محمد کو تو موت آ گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا ان اللہ حی اللہ یمود تو ہم تو حلّہ یمود پر ہی لائے یہ سپاہی اللہ اور سپاہی دے دے گا ان سے بہتر دے دے گا اور کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ اوباما کو دین کا سپاہی بنا دے اللہ زرداری کو بنا دے اللہ تو قادر ہے فی الحال وہ کفر اوپر ہے ہم ان کے لیے کوئی نرم بات کرنے کے لیے تیار نہیں آج وہ اسلام لائے تو ہم سینے سے لگا کر ماتھا چومنے کے لیے تیار ہیں ہم کسی جی کے ساتھ نہ ذاتی دشمنی رکھتے ہیں نہ ذاتی دوستی رکھتے ہماری دوستی اور دشمنی انشاءاللہ اللہ کے لیے کوئی بات نہیں اگر پکڑے گئے مارے گئے تو کون سی بڑی بات ہوگی اسی کے لیے تو جہاد کر رہے تھے اپنی منزل کو پہنچ گئے ان شاء اللہ اگر مارے گئے ان کا کام جلدی ختم ہو گیا اچھا یہ کبیلوں کی لڑائی کا سبوت وہ کیوں نہیں دیتے اور یہ اس ہاں کیوں نہیں دکھاتے بھی امریکی ڈالر کو بڑی بات نہیں امریکہ میں بے شمار مسلمان ہیں جو انہیں ڈالر بھیجتے ہوں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ساری دنیا کے مسلمان ان کو مدد بھیجتے ہیں ہاں جی بات یہ ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو الحمدللہ یقینی طور پر ثابت ہیں کچھ باتیں ہیں جن کے ثبوت دینے پڑتے ہیں جو یقینی طور پر ثابت ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں توحید پر اور سنت پر ہیں اور جتنی توحید و سنت کی انہیں سمجھ ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کا عمل جو ہے اس کی گواہی ان کے ان کے دشمن دے چکے ہیں کہ صوفی محمد جب جماعت اسلامی میں تھا تو ایک سال آدمی تھا اور جب وہ جیل میں رہا تو اس نے تقوی کے ساتھ جیل میں زندگی گزاری حضل اللہ ایک عالم دین ہے اور دین کے اوپر امن کرتا ہے یہ یقینی خبریں ہیں رہی دوسری بات کہ یہ یقینی خبر ہے کہ انہوں نے عوام کو آج تک ختم نہیں کیا کیونکہ ان کے عوام کو قتل کرنے کی ہمارے تک کبھی کوئی یقینی اطلاع نہیں پہنچی دوسری طرف جو فریق ہے اس کا اسلام کا دعوی ضرور ہے اور اس کا عمل اسلام کے ساتھ مزاق کرنا ہے جس ملک کا اور جس فوج کا چیف جسٹس یہ کہتا ہے جس کو جلوسوں کے ساتھ ان مولویوں نے بھی کام کامیاب کروائے جنہیں توبہ کی ضرورت ہے اللہ کے ہاں جواب دے ہے کہ جس نے چیف جسٹس بنتے ساتھ یہ کہا سانگڑ میں اجلاس کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان کے ایک علاقے میں کوڑوں والا نظام نافذ کیا جا رہا ہے جو انسانیت کی تزلیل ہے جبکہ قرآن میں سو کوڑے مارنے کا کھلم کھلا ذکر ہے اور اس پر شہادت لوگوں کی ہونا ضروری ہے اور یہ ابھی کوڑے جانتا ہے جاہد اسے کیا پتا کہ ہم اللہ کے حکم پر سنسار کرنے کو تیار ہیں اور ہماری بہن اور ہماری ماں اور وہ امت کی ایک یادگار نیک صالحہ عورت جس نے خود اپنے آپ کو پتھروں کے ساتھ کچلوا دیا وہ اتنا ایمان رکھتی تھی کہ یہ اس ایمان کی خوشبو بھی نہیں پا رہا جن کا حال یہ ہو ان کی فوجوں کا حال یہ ہو کہ ان کے سلوٹ کا آغاز کسی شخص کے سامنے نماز کی طرح اکڑ کر کھڑے ہو جانے سے ہوتا ہو اور اس کا اختتام مسلمانوں کو کفار کے حوالے کر کے یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہمارے اوپر ڈیزی کٹر برستے پہلے پاکستان اور پھر اسلام ہمارے لیے پہلے اسلام ہے اور پھر کوئی شہر اور یہی ان لوگوں میں ہم جھلک دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہماری ماؤ بہنوں کو بھی مار دیا اسلام آباد کے اندر جو لڑنے والی نہ تھی انہیں نکالنا جدید وسائل کے ہوتے ہوئے بالکل بھی مشکل نہیں تھا اگرچہ وہ نہ نکلنا چاہتی زمین کے ساتھ چمٹ جاتی انہیں بےوش کر کے اٹھا کر زبردستی نکالا جا سکتا تھا عورتیں مار کر انہوں نے وہ بزدلی کا کمینگی کا اور اسلام کے ساتھ دشمنی کا ثبوت دیا برکے والی عورتیں تھی نا اگر وہ پٹے والی ہوتی تو پھر انہیں مارنے کی ضرورت نہ ہوتی آتما جہانگیر کھڑی ہوتی اور ان کا رگڑا بنا دیتی چونکہ وہ بےچاری برکے والی تھی شریف متقی پرہیزگار عورتیں تھی ان میں کو آٹھ سال کی تھی چھ سال کی تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کی ہڈیاں نالوں سے ملتی رہی باجوڑ میں ہمارے بچے مار دیے ان کے گوشت لوگ پھیلوں میں ڈال کر ان کے جنازے پڑتے ہیں۔ یہ دونوں گروہوں کا کوئی لوگ مقابلہ کیوں نہیں کرتے اور اس کے بعد جو باتیں ان کی طرف سے آتی ہے ان کو اس کسوتی پر کیوں نہیں پرکھتے یہ افسوس کی بات ہے کہ جناب وہاں ہندو ہے وہاں موساد ہے وہی ہندووں کو مار کر دکھاؤ نہ میڈیا پر لاؤ موساد کو مار کر میڈیا پر لاؤ اتنے ڈرتے ہو کہ مارتے ہو اور دکھا نہیں سکتے تو تمہاری کس بات پر اعتماد کیا جائے تم تو قبضاب ہو دنیا بھر کے اور امریکہ کی رٹ بنا قائم کر رہے ہو امریکہ تمہارے سر پر سوار ہے اور تمہیں مدد دے رہا اور دن رات کہتا ہے کہ دیکھو پاکستان کی جمہوری حکومت کو یہ جو دہشت گرد ہے ختم کرنے نہ پائے معلوم ہوا کہ یہ جمہوریت اللہ اگر اسلام ہے تو ان کا اسلام امریکہ میں زیادہ ہے ان کی نسبت کیونکہ امریکہ پر اس جمہوریت کی پیٹ درد ان سے زیادہ ہوتی معلوم ہوا کہ یہ کسی کفر کا نام اسلام رکھ لیا گیا کوئی عقل کے ساتھ موازنہ کرے کل انما آئ حکم دی واہدہ ایک بات کا صرف اللہ کے رسول نے آپ کو کہا ہے کہ یہ کرو انتقوم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ مسنہ خراد دو دو اور ایک ایک سو متفق کرو پھر کبھی غور بھی کرو کہ بہتان لگانے سے پہلے کوئی عقل بھی کرنی چاہیے اب کل میں نے جو بہتان سنا وہ یہ کہ انہوں نے تمام سکولوں سے نوجوان لڑکیوں کے لسٹ بنا دی تاکہ انہیں گھر میں ڈال لیا جائے وہ ظالم وہ تو وہ لوگ ہیں جو پردے میں غلوم کرتے ہیں شدید ہیں اتنے شدید ہیں کہ جو عورت ان کی بھاگ جاتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتے اور ہمارے دوست عبد الوہب کراچی میں موجود ہیں ان کے گاؤں مینے میں ان کے چچا کی بیٹی بھاگی تھی کسی سے چچا باہر نوکری کرتا تھا سعودی عرب میں اس نے دوسرے بھائی کے بیٹے کو کہا کہ میری لڑکی کو اچھے کپڑے پہنا کر کلمہ پڑھا کر اس کو قتل کر دو یہ ان کی جھوٹی غیرت کا حال ہے جیتی اشلی کے اللہ نے اس کے قتل کا نکوروں کا حکم دیا اور پولیس تک وہاں کی سرحد کی اس نے پورا اتفاق کیا اس کے ساتھ ہاں یوانے ریڈ وہ مسلمان ہوئی اور آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے مجھے بات یاد دلا دی اس جہاد اور ان جہادیوں کے حق پر ہونے کی سب سے قطعی دلیل یہ ہے کہ پورا یورپ جو بدترین ہمارا دشمن ہے پورا موساد آج تک ایک عورت کی عزت لوٹنا مجاہدین سے ثابت نہیں کر سکا جبکہ روسی جوان خوبصورت عورتیں ان کے قابو میں آئیں اور انہوں نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہ لگایا جبکہ لونڈی بنا کر یہ انہیں استعمال کر سکنے کا ارتقاب کر سکتے تھے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ کہیں یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک بہانہ نہ ڈھونڈ لیں کہ یہ خوبصورت عورتوں کے لیے آج وہ ذہنی ہو گئے آج عورتوں کے خاشمن ہو گئے آج بچوں کو قتل کرنے لگے عوام کو قتل کرنے لگے اور اگر انہیں ڈالر کفار دے رہے ہیں اسلام کے قائم کرنے کے لیے اللہ کی مہربانی کفار اگر ہمیں اسلام کے قائم کرنے کے لیے مانگے بغیر دیتے تو دیتے رہے صبح کفار یہاں ڈالر پھینک جاتے تو ہم اللہ کے رام استعمال کر دیں گے کفار کبھی بھی اہل ایمان کے حق میں نہیں ہے اہل ایمان ان کو ڈالر کیا اپنی جانیں پیش کرتے بیس یوں امریکی ان کے ساتھ ہیں مسلمان بیس گورے انگریز ان کے ساتھ ہے مسلمان بی سیوں کے ساتھ ہے جن کے گھروں میں ایک ایک کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے جن کی کاریں ایئر کنڈیشنر ہے جنہیں دنیا کی ہر نعمت میسر ہے وہ یہاں پر اس جگہ پر سوتے جنہیں رات کو مچھر کاٹتے اور ملاریا بھی اس کو ملیریا کو ملاریا کہتے ہیں ملاریا بھی ان کو چونکہ عادت نہیں ہے مارنے کے قریب کر دیتا ہے شاید تو مر بھی جاتے ہیں اتنی تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ راتوں کو روتے اور وہ جو قرآن پڑھتے جس میں سن لیا اس کا دل پگھل گیا ان کو کہتے ہیں لوگ شرم کریں حیا کریں جبکہ تم سرے عام امریکہ کی جوتی چاٹ رہے ہو اور تمہارا جرنیل پرویز آج تک فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنے اور اتنے مسلمان امریکہ کے حوالے کر کے پاکستان کے نام کو بلند کیا اپنی ایک گندی ترین حرکت پر فخر کرتا ہے اور تمہیں بھی فخر ہے تم کن کو نمازیوں کو مار رہے ہو نا پرہیزگار لوگوں کو مار رہے ہو پرہیزگار عورتوں کو تم نے مارا نمازی مردوں کو مارا تم نے کس کو مارا آج تک تم نے کوئی موساد کا مارکر بھی دکھایا تم نے کوئی ہندو مارکر بھی دکھایا ہجڑو چوڑیاں پہننے सकते تم مسلمانوں کو ہی مار سکتے ہو عورتوں کو ہی مار سکتے ہو بچوں کو تمہاری اتنی ضرورت ہی اب باقی ہے اور حال تمہارا یہ ہے کہ وہاں جاؤ جا لوگوں کو پینٹ پہنے دوبارہ لوگوں کو کوئی چھوڑ دے عورتوں کو ہے تماری تو ریٹ وہیں پر ختم ہو رہی ہے اللہ انشاءاللہ ان قریب ان کو ضلیل کرنے کے ہمیں مناظر دکھائے گا آمین اور نہ بھی دکھائے مجھے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ ذملت اور نہ اگر یہ توبہ نہ کرے تو ان کے لیے لکھ دی گئی ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا یہ مالک نے فیصلہ کر دیا اور ذمت باطل کے لیے اور اہل حق کے لیے عزت ہے وہ تو ڈرون کا حملہ تھا okay. وہ تو ڈرون کا حملہ تھا اوپر سے بم مارا گیا تھا آئینی شا... شواہد نے کہا تھا کہ ہم نے جہاز کو گزرتے دیکھا ہے جہاز نے بم مارا تھا پوری دو منزلہ من... من... مسجد گر گئی کبھی خود کش کے ساتھ پوری بلڈنگ نہیں گری آج تک خود کش کے ساتھ پہلی چھت بھی نہیں گرتی پنکھے ٹیڑے ہوتے ہیں پہلی چھت بھی نہیں گرتی وہ پوری مسجد گر گئی تھی دو منزلہ بالا... دیر والا واقعہ صرف یہ ہے کہ آپ مسجد گرا سکتے ہیں نمازی کو قتل کر سکتے ہیں جمعے والے دن سوچے کوئی نمازی پرہیزگار آدمی وہ بے شک فاسق اور فاجر ہو کیا یہ سوچ تک ہے جمعہ کے دن وہ اہل سنت کی مسجد میں لوگوں کو مار دے گا بچوں کو عورتوں کو یہ کسی مسلمان کا کیا وہ کام نہیں یہ کفار کا کام ہے یہ امریکہ کا کام یقیناً بےچارے مجاہدین وہاں پناہ پکڑے ہوئے تھے کوئی دو چار کا ثبوت مل گیا سب کو اڑا دیا یہ کرتے ہی اس طرح اور خود وہ اعتراف کرنے کے ڈرون کے حملوں میں اگر ہم نے ایک ہزار مارے تو اس میں صرف ایک سو یا سوا سو ہمارا ہدف تھا باقی سب عوام ماری گئی چوتھے دن اعتراف آتا ہے امریکہ کی نیوز ایجنسیز سے آتا ہے اس طرح کہ مرتے ہم کیا کریں ہم نے اپنا دشمن تو مارنا ہی مار لینا مر جائیں تو ہم کیا کریں وہاں کوئی ان کو اپنا دشمن نظر آیا کوئی سبوت ملا نہ مارے جی میرے ہی گمان میں یہ سوائے بم کے ہوا نہیں ہے اس طرح خود کچھ نہیں کیا کرتے اور کوئی خود کچھ مسجد اڑانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے بہرحال میں آپ کو قرآن کا قانون دیتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں سوچیں آپ مسجد اڑا سکتے ہیں لوگ جمعہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ جو تقوے میں آپ سے کہیں زیادہ ہے ہم تو یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں ان کے سروں کی قیمتیں مقرر ہو چکی ہیں وہ ہم سے بہت آگے اللہ کے قریب ہے ان شاء اللہ وہ ایسا کریں گے انہوں نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے اسی کے لیے اٹھتے آج تک انہوں نے فساد برپا کیا ہے کسی عورت کی عزت لوٹی ہے کسی مسجد کو توڑا آج مشقیں توڑنے لگے دماغ خراب ہو گیا ان کا اللہ یہ سب خود کر رہے ہیں ان کے بھونڈے ہتھیار کب تک چلیں گے انشاءاللہ شاء ایمان کو اللہ سمجھ دیتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کی نہیں الحمد الحمدللہ انہوں نے جو ون سائڈڈ سیز فائر کیا اس کا مذاق بھی اڑایا گیا انہوں نے پھر بھی گولی نہیں چلائی ان کا بیان آیا تھا فضل اللہ کا کہ ہم نے سیز فائر اس لیے کیا کہ یہ شہروں میں گسا ہے آرمی اور جب آرمی بم چلائے گی تو پھر صرف ہم نہیں مریں گے اللہ اللہ کے فضل سے وہ تو مورچوں میں گھسے ہوئے وہ مریں گے عوام اور عوام کی املاک تباہ ہوگی اس لیے ہم نے ون سائیڈڈ سیٹ فر کر دیا ہم آرام سے اپنے مورچوں میں پناہ پکڑے ہوئے بیٹھیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایک مومن بلا وجہ ایک چھوٹی سی ایک ایک کیڑے مکوڑے کی جان کو بھی ضائع کرے یہ ناممکن ہے مومن رحیم و کریم ہوتا ہے ظالم نہیں ہوتا ظالم مشرق اور کافر ہوتا ہے جو عورتوں کو بھی چھوڑتا ان کی ظلم کی داستانیں لوگوں کے سامنے ہیں صرف پتا نہیں کیوں ان کی طرف چلے جاتے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اور آج تک انہوں نے مارا مسلمانوں کا نہ موساد مار کر ہمیں دکھایا ہے نہ انہوں نے انڈیا کو مار کر دکھایا انڈیا تو رو رہا ہے آج بھی آفت کو تم نے چھوڑ دیا بمبئی کے واقعہ پر اوے مار دیا ہمیں تباہ کر دیا اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو تمہارے اتنے مارے تم نے نہیں سوات میں یہ کیا کیوں نہیں کیا کہتے کدھر گئی ان کی صحافت اور کدھر گیا ان کا سارا کچھ یہ مسلمانوں کو ہی مار سکتے ہیں پبلک کو ہی مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں اور ان کے پاس رکھا گیا ان کی اب توپیں اور گولے وہ مسلمانوں کے لیے اب وہ کفار کے لیے نہیں ہیں کفار سے انہیں امریکہ نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ آ, انڈیا نہیں آئے گا تمہاری طرف کرو ادھر آپریشن جی بھر کے کرو ہم تمہارے ساتھ, ساتھ ہیں یہ جس کو حاجت روا بنائے ہوئے ہیں نا یہ حاجت روا بھی ان قریب ختم ہونے والا ہے ان کا جھوٹا ان شاء اللہ یہ تقدیر ہے اور یہ تاریخ اسلام ہے یہ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور اس کو دہرائے جانے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ یہ اللہ کے ہے ولا تجنت اللہ تبدیلا ولا تجر سنت اللہ تب تحویلا نہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہوگی نہ اس سے کبھی دائیں بائیں کوئی ہوگا اللہ کی سنت پوری ہوگی پھر جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کتا کریں گے جب کلن ہو جائیں گے ابھی وہ نکل رہے ہیں ابھی پاکستان میں پہلی دہا قبروں کی پوجا کا رد سامنے آیا جو ادھار تھا یہ ادھار اچھی طرح سے ادا ہو جائے انشاءاللہ جب ہم ایک خاص مقام کو ٹچ کر لیں گے جو اللہ کے نزدیک معلوم و معروف ہے واحد اللہ اللہ گن امن المن کم تو اگلا کام ہو جائے گا لفظ تقلیفاً نہ ضرور میں خلافت دے گا زمین میں کمستخل نظین امن قبل ہیل جیسے پہلوں کو دیتا رہا گویا کہ یہ اس کی نہ بدلنے والی سنت ہے تو ان قریب خلافت ملے گی ہم دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں اس تک سفر تو ہوگا یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہم خلافت کو پھر بدنام نہ کریں پہلے ہم نے مدرسے بدنام کرائے جب جہاد کے بدنام کرائے ہم نے کیا نہیں بدنام کرائے تو خلافت اللہ نہ کرے کہ ہم بدنام کروائیں خلافت اسی وقت ہمیں ملے جب خلافت کے ہم اہل ہو چکے ہیں اور ملے گی ضرور یہ اللہ کا قانون ہے ان شاء اللہ تحقیقت تعلیق